بسم اسی الرحمن و رحمۃ الحمد اللہ علیہ وحمد اللہ وحمد مطلب حضرت سکن موسم موجود تمام خارن گرامین اور ساتھی جس سے تمام سامین کو شموز اقبال کی سلام رات کرتے ہیں شکر الحمد سلسلہ درخت باب و سلاد نمبر سینتالیس فورٹی سیون اور پیج نمبر پنسٹھ سکسٹی فائیو آپ حضرت کے ماہر قانون تک پہنچانے کی کوشش ہوں صدر نمبر ایک سے شروع ہو رہا ہے بائی نے جو فکا دکھائے تجمہ کے اس میں سے اس میں بھی جماعت کے احکامات بین فرمانے نے حضرت حاصل محمد الواس اس سے پہلے بھی جماعت کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا تھا جماعت میں جو ہے امام معموم جو ہے بالجماعت کے الحافظ میں اضافہ کرنا ضروری ہے ورنہ اس کا نماز جو ہے جماعت سے نہیں ہوگا اور ایسے ہی معموم کے اور خود امام کے لیے البتہ الحاف امامن کا اضافہ کرنا نہ کرنا اس کے لیے دونوں سے ہی فرمایا تھا اب آگے فرماتے ہیں جب آپ لین میں صف میں کھڑا ہے جماعت میں تو فرماتے ہیں وجب واجف اللہ تقدم عقیب و ریلی اللہ عقیب ریل امام ف صفِ فرماتے ہیں واجف ہے اللہ تقدم یہ کہ مقدم نہ ہو جائے عقب یعنی ایڑی کے بارے میں ماتے کہتے کر ٹھیک موہاں جی عقیب رج لے اور نماز گزار کے جو اماموں میں اس کے پاؤں کا ایڑی العقب رج امام امام کے ایڑی سے آگے نہیں جانا چاہیے مطلب امام سے ایک دو انچ بھی آپ آگے جانا صحیح نہیں ہے جائز نہیں واجب مقدم نہ ہو اس کے مطلب یہ ہوتی ہے مقدم ہونا حرام ہے لہذا جو جب وہ مقدم ہو جائیں گے آپ نماز کے جماعت سے نکل جائے گا آپ کی جماعت باطل ہو جائے گی تو آپ کی یہ نماز نہ جماعت شمار ہوگا نہ منفرد آپ کو نماز تو دوبارہ پڑھنا پڑے گا لہذا جو ہے امام سے آگے تو مثلا ایک انچ بھی جانا صحیح نہیں ہے چونکہ فرما ایڈی کے برابر جو ہے ایڈی زیادہ زیادہ دو لا دو یا تین انچ ہے تو آپ آگے اس ہاں لہٰذا دو ایڈی کا جو ہے وہ انچ میں جائیں تو اتنا ہی بن جائے گا لہذا آپ واجب ہے یعنی مقدم نہ ہو اور آخر و ریزل ہی ماموم کے پاؤں کیڑی کے بریل امام امام اڑی سے آگے جانا جائز صف لائن میں بلکہ کیا ہونی چاہیے بلیہ تاخر بلکہ ماموم کا پاؤں پاؤں کی اڑی امام کی اڑی سے پیچھے ہونے چاہیے ہو سکتا ہے پورا پاؤں یا تھوڑا سا اور زیادہ حتیٰ بھی بتا رہیں گے ہاں جی آپ بالکل امام کے پیشے ہی نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے ہاں جی امام اور آپ نے فاصلے میں ایک صاف کے اندر تین ہاتھ یعنی ڈیٹ گز اس سے زیادہ فاصلہ نہیں رکھنا بہتر ہے اگر تین ہاتھ بھی فاصلہ ہوا امام اور آپ میں آپ کے جو کوئی خرچ نہیں دو صفحوں کے درمیان میں بھی امام اور امام کے درمیان میں بھی ویسے تو دو ہاتھ ایک جا نماز کے فاصلے پہ امام آ آپ پیچھے نماز پڑھیں بالکل آپ کی نماز صحیح ہے لیکن اگر پیچھے کم از کم جو ہے ای پیچھے آپ کا ہونا ضروری ہے اگر ای پیچھے نہیں ہوگا ہاں جی تو پھر آپ امام سے آگے جائیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گا تو فرماتے ہیں کہ لہٰذا بلیہ بلکہ چاہیے یہ تاخر موخر ہونی چاہیے والسا ومات البتہ اکل برابر ہو جائیں امام اور آپ کے پو بالکل برابر ہو جائیں لم تب جماعت پھر آپ کی جماعت باطن نہیں یعنی پھر آپ نے گویا کہ جماعت کے پر لیا ہاں جی آپ جماعت آپ نماز ہو گئی نماز باطل نہیں لیکن اگر آگے چلی گئی ہاں جی تو ای ڈی کے برابر ایڈی ڈی کے, کے حساب ترمیم سمجھ دو تین دن سے آگے چلیں گے آپ امام سے آپ کی جماعت باطل ہو گئی آپ جماعت سے نکل گیا ہے لہٰذا اس میں خاص طور پر احتیاط نے امام سے پیچھے یہ رہنا ہے ہاں جی اور امام سے آگے نیچانا ہے ایک بات ذہن میں رکھیں اگر میں آل اس کے علاوہ جو ہے ماموم اور امام میں اتنی زیادہ فاصلہ نہیں ہونی چاہیے کہ اب امام کی نہ نقل حرکت دیکھیں نہ امام کی آواز سنیں تقبیرات وغیرہ دعائیں ہیں یہ جی اللہ وغیرہ جو امام پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی چیز نہ سنیں امام کی نقل حرکت بھی نہ دیکھیں یا امام کے پیچھے جو صفحے ہیں ان کے بھی نقل حرکت کوئی چیز نہ سنیں نہ دیکھے تو اس میں جماعت قائم نہیں ہوگا لہٰذا واجب واجف علاموں آل میں پیچھے نماز پڑھنے والے معمومین پر واجف ہے جو یہ وہ احساس کرے محسوس کرے انتقالات الامام امام کی نقل حرکت کو البتہ امام کی نقل حرکت کو جہاں اگر آپ اگلے ایک دو صف کے اندر رہے تو آپ ممکن ہے امام کی نقل حرکت کو محسوس کر سکیں گے اول المعموینا یا آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ماموم یا آپ کے آگے بیٹھے ہوئے مموم جو نمازی ہیں ان کی نقل حرکت آپ کو محسوس ہونا ضروری ہے امام ماموم یا او واحد زمین یا امام ماموم میں سے کسی ایک کا نقل حرکت آپ کو دیکھنا ضروری ہے بال بسر دیکھ کر اب میں یا سن کر مطلب سن کے سمجھ امام کی تکبیرات آپ سن رہے ہیں قرآ سن رہے ہیں ہاں جی اور تو یہ بھی صحیح ہے جیسے می اللہ وغیرہ آپ سن رہے ہیں جو آواز سے بولی جاتے امام تو بھی سن رہے ہیں یا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہاں جی دونوں صرتوں میں صحیح والاؤ البتہ سننے میں اتنا دور سے سنا نہیں ہے میں ابھی بتائیں گے صف میں جو زیادہ دیر لائن کا فصلہ ہے کبھی مجبوری سے کوئی بیچ میں نہر وغیرہ پھیلا جائے ساڑھ پھیلا جائے تو جگہ تا ہو تو وہاں جا سوانا آپ جو ہے ایک کلو میٹر دور اس کے آج پہ امام کے آزان سنیں تو وہاں جماعت منعقد نہیں ہوگا اس کے صفوں کا بھی اپن ایک حکم ہے. ہے ہاں جی تو اس میں جو ہے امام کا امام اور مامومن کی نقل حرکت ایک دیکھنا ضروری ہے ابھی سبھی تو یا دیکھ کر یا سن کر یا کبھی دیکھ نہیں پا رہے ہیں جیسے آپ اوپر کی منزل میں امام نیچے کی منزل میں تو آپ دیکھ نہیں پا سکتے نہ امام کے نہ ماموم کے لیکن آپ امام کی قرآن سن سکتے ہیں اور امام اور آپ ایک لائن میں ہے لائن میں ہے تو پھر یا لائن میں امام سے بہت دور نہیں تو پھر وہاں صحیح والوںکہ نبید اور اگر آپ امام سے اتنا دور ہے بہت لا یہ سنیں انتقالات آپ امام کی نقل حرکت بھی آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں یا ماموماً کے ابھی تقبیرات بھی نہیں سن رہے ہیں یا تقبیرات بھی نہیں سن رہے ہیں تو اللہ منت ناقد الجماعت و تو جماعت وہ نہیں ہوگا ہاں جی تو پھر وہاں تو آپ کو اخلاف پڑھنا چاہیے اگر امام کی نقل حرکت بھی نہیں دے رہے ہیں ماموں کے بھی نک دے رہے ہیں نہیں رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کے جماعت قائم نہیں ہوگا اب آگے جماعت کی نماز کہاں قائم کرنے کہاں جماعت کھڑا ہو امام جن, نماز جمعہ کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں فرماتے ہیں، ویوسا بھی برابر ہے پھر جماعتیں یعنی نماز جمعہ کھڑا کرنے کے لیے نماز جمعہ ساری نماز جماعت کی صحیح ہونے کے لیے پھر جو ہے صحیح ہے المسد الجامع المسد الجامع بھی صحیح ہے ہاں جی اور وہ المساجد اس کے علاوہ دوسرے تمام مساجد بھی صحیح ہے مسلمانوں کے لیے جماعت بھی نماز بھی نماز بھی ہم مسجد میں بھی سکتے ہیں اور اگر مسجد میں نہیں پہنچا تو صحرا میں بھی گھر میں بھی کہیں بھی سکتے ہیں پاک جگہ پہ اور غزب نہ ہو ایسے ہی جمعہ بھی جو ہے پاک مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں جمعہ مسجد میں بھی سکتے ہیں اور کسی بھی پاک جگہ پہ صحرا میں پڑھ سکتے ہیں گھروں میں پڑھ سکتے ہیں جب آپ جماعت کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں جماعت کو پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہو تو جس طرح انفراد بھی پر ہیں جماعت بھی پڑھ ہیں تو یہ سبھی مساوی جائز ہونے میں پھر جماعت جماعت کھڑا کرنا المسد الجامع مسجد الجامع جامع مسجد وہ ساحل المسد کے علاوہ دوسرے تمام محلے کی مساجد میں بھی جماعت کھڑی کر سکتی ہیں وہ سہاری اور صحرا میں بھی لہن اللہ ذکول لہٰشوں کی تمام زمین پورے کے پورے روے زمین مسجد الینی سجا کرنے کی جگہ ہے مسلمانوں کے لیے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے بخلاف خلاف سابقہ برخلاف سابقہ امتوں کے ملل ملت امت میں جیسے یہود نسلہ والے فرماتے ہیں وہ جو باہر صحرا میں ہر جگہ اپنی عبادت نہیں کر سکتے ان کے لیے اپنے گرجے میں اپنی ماں میں جانا ضروری ہے اپنی محسوس عبادت کے لیے لیکن ہمارے لیے جائز ہے ہماری جائز ہے آپ جہاں بھی بیٹھ کے جہاں بھی اپنے گھر میں بھی اگر آپ مسجد میں نہیں پہنچ سکتے ہیں جماعت کو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں صحرا میں بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد افضل ہے تو ایسے ہی جو ہے جماعت بھی پڑھ سکتے جب مسجد تک رسائی نہ ہو آگے مسجد کے امام جماعت کی معمتیں ویج و یقین الامام ہو اور واجف ہے جو امام ہے لوگوں نے نماز جماعت پڑھائیں گے اس کے لیے واجف ہے کہ وہ کیا ہو مواز بََََََََََََََََََََ پاون ہو اللہ صلاتی پانچ وقت کے نماز کا پانچ واد كى نماز كا پاون ہونا واجب ہے صاليحن وہ صالح ہونے کا کار ہو بےظاہر بظاہر دينے میں وہ صالح ہیں کوئی برا کام کرتے ہوئے ہم میں سے کسی نے نمازوں میں اس کسی نے نہیں دیکھا بظاہر سالے ہونا شرط ہے لوگن و فاسقہ اور اگر یہ فاسق ہے گناہ گار فلم باطن اندر سے اور کسی کو پتہ نہیں ہے تو پھر جو ہے ہمیں ہم اس کا ہماری جو جماعت پڑھنا جائز عقامت میں خود کا مواخذہ ہوگا اگر اگرچہ وہ فاسق ہے اندر سے لیکن بظاہر صالح ہے ہم میں سے کسی نے اس کو پھر سے گناہ نہیں دیکھا تو ہمیں آ, وہ نماز کا پابند ہے بظاہر سالے ہے ہم اس کی نماز پڑھ سکتے ولا یجو اور البتہ جائز نہیں ہے اقتداء و اقتدا کرنا نماز پن بالظاہر بالفاصق ظاہر اس شاذ کے پیچھے جو کہ فاسق ہیں اور اس کا فیسق ظاہر ہے ظاہر فسق اور اس کے فیسق اور گناہ ظاہر بھی ہے وہ جو گناہ کرنے سب کو پتہ یہ شراب پیتا ہے یا میں نماز نہیں پڑھتا ہے سب کو پتا ہے یا کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو یہ بتا ہو رشوت خور مثلاً آج کے دور میں تو اس سورج میں آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں الم اس لیے مگر خود جیسے لوگوں کے لیے خود امام بھی فاسق ماموں میں پھانسی تو فاسق فاسق کے لیے پڑھ سکتے ہیں ان میں جو نسبت اچھا ہے وہ جو زیادہ خراب ہے اس کے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں ورنہ جو ہیں جو لوگ اچھے ہیں صالح ہیں ان لوگوں کے لیے امامت فاسق کا جس کا فصر ظاہر ہو وہ نہیں کر سکتے اکانظال اور عقل الملاتی اور یہ صورت جو ہے یعنی ایک شرط جو ہے بظاہر سال ہو نماز روزہ کا پابند ہونے سے بظاہر سال ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا عام مومنوں کے لیے یہ امامت کی کم ترین جو ہے لازمی حکم ہے اور اسی طرح جو ہے ایک فاسق دوسرے فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا سکنا وہ بھی دونوں فاسق ہو ان میں سے ایک نسبتاً اچھا ہو تو وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بھی امامت کی دونوں امامت کی کم ترین پہلو ہے ہاں یہ کم ترین صرف جائس و تنگی المطع والی پہلو ہے ولّہ اللہ بہتر صورت و امامت کے لیے کیا ہے یقون الامام یہ کہ ہو امام صالحاً نیک ہو ظاہراً بھی بظاہر دہنے میں مثال ہے وہ اندر سے بھی ہو امام ظاہر باطن دونوں میں ہو وادلاََََََََََََََََََََََََََََََََ اور عادل ہو پ زیادہ تر یہ لفظ عادل ہے اس کے مطلب یہ ہے ایک تو عادل انصاف کرنے والا آلریڈی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ گناہان قبیرہ کو ہر کا انتخاب کرنے والا نہ ہو ہرگز ارتکاب کرنے والا نہ ہو اور شگرہ کمی بار بار ارتقاب کرنے والا نہ ہو ایسے شخص کو پھر کی کتابوں میں عام طور پر عادل کا علاوہ استعمال کرتے ہیں باقی کسی پر ظلم نہ کرنا ہو تو واضح طور پر اس میں شامل کیونکہ ظلم گناہان قبیرہ میں سے والد اماون بس اگر کسی محلہ والوں کے لیے ایک امام پا پایا گیا ایک ایسے امام جو والا ان پر ہزگار بھی ہے بتا ہوا شاہ سے فقی ہوں اور فقیہ بھی ہے یعنی شریعت کے حلال حرام مکمل جاننے والا فقیہ حقیقت میں شدید کے اطلاع میں ایک مستحد کو کہا جاتا ہے جو شریعت میں عام طور پہ اصلاح میں جو ہے ایک مستحد کو کہا جاتا ہے جو فقر اسلامی پر شریعت کے حلال حرام پر مکمل وہ اس کو فقیر کہا جاتا ہے لہٰذا اگر ایک لیکن جو ہے کم از کم خدان اور باشند میں کا پھیکا وغیرہ کھولے صحیح اونکھن ڈوبا پھیکا صحیح سمجھے اونکھن رکھا ہوا پھیکی مسائل انہیں صحیح اونکھن ڈوبا خواہ اندوز ہونے سے کم از کم درجہ یہی ہے تو امام جو ایک امام ہو وارا ان پرہیزگار ہو فاقی ہو فیکہ یعنی فق صحیح سمجھنے والا ہو قارئن اور وکارات بھی اس کے اچھی ہو قرآن بھی صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے والا ہو تو تین شرائط ہو گیا ٹھیک ہے جی پرہیزگار ہو فقی ہو فقی احکامات صحیح طرح سے دین صحیح طریقے سے سمجھ میں آنے والا ہو قرآ بھی اس کی شاید صحیح ہو قاری ہو تو فتوبہ تو بہت خوش نصیف ہے علماً وہ محلہ والے وہ لوگ وجہ جنہوں نے ایسا امام پایا جنہوں نے ایسے امام پایا میں تین ہو گیا ہیں اور ظاہر و باتیں دونوں میں بھی نیک ہے عادل بھی ہے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ پرہیزگار ہے فقی ہے قاری ہے تو اس محلہ والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کیونکہ اس اسمام کا بھی نماز قبول ہوگا تو معموماً کا بھی ضرور قبول ہوگا اس وجہ سے پھر فرمان و علمج اور اگر ایسا جامع شرائطین فقی ہو قاری بھی ہو وارے بھی پرہیزگار ہر چیز سے جامع شرائط والے امام نہ ملے تو لاجو پھر بھی آپ کے لیے جائز نے ترک الجماعت جماعت ترق کرنا الزن مگر کوئی شرعی اور نہ ملے چونکہ مقصد یہ کہ اگر آپ کو ایک حصہ امام مل جاتا ہے تو بظاہر صالح ہیں ہاں ظاہر الفطر نہیں تو اس بھی پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بظاہر سالے ہمارے پاس کی کوئی فضو واجر واضح نہیں اندر سے وہ گناہ گار ہوئی تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اور البتہ قرآن بالکل غلط نہ پڑھتا ہو صحیح پڑھتا ہو کم از کم چلو وہ بہت اشاقاری والے درجے پہ نہ ہو لیکن الحمد للہ صحیح طریقے سے حروف مہارج ادا کر سکتے ہیں کم از کم لازمی صفات کو خیال رکھتے ہیں ضروف کا قرآن کی کا تو اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں جفاظ ظاہر الفصق نہ پہلے ہی پڑھ لیں ظاہر الفصق ہو تو اس کے امام کی وجہ سے تو جماعت نہیں پڑھ سکتے فرمائے و علم یو جد اگر نہ پا جائے امام ایسے جامع امام تو لا جزو تر کوئی جماعت جماعت ترق کرنا جائز نہیں مگر مردوں کی البتہ ہانے الضور مگر کوئی شرعی عظور ہو مردوں کو چونکہ جماعت میں حاضر ہونا فرض ہے کیفائی ہے جب تک شرع و نہ ہو مرد جماعت چھوڑ دیں تو ان کو گناہ آتا جیسے نے فرما جائز نے ترک جماعت جماعت ترکن اللہ عجر مار کوئی شریع اور کل مہراجی جیسے بیماری اور خدمت الماری یا کسی بیمار کی خدمت کرنا ضرورت جس کی خدمت کرنا اس پر ضروری ہے مجبور ہے اس کو خدمت اس کو بغیر وہ اکیلا نہیں رکھ سکتے تو اس میں آپ جماعت کو نہیں پہنچا تو آپ کو گناہ گار نہیں ہے اولمتری یا بارش جو ہے بارش کی وجہ سے شدید بارش آیا نہیں آ سکا راستہ خراب ہوا ابھی لوہلی بہت زیادہ کچڑ ہے راستہ گندہ ہے آگے مجید پائیں تو ابھی پاؤں پاک کرنے کوئی صورت نہیں ہے, ہے اسی صورت میں ول جماعت اور جماعت جو ہے بعید دور ہو پھیا وہاں پر سر میں جو ہے پھر اس کے لیے جماعت شرکت نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے اول جو یا بہت زیادہ بھوک کی حالت میں ولاش شدیدین بہت زیادہ پیاس کے صورت میں اول ہر یا بہت زیادہ گرمی والبر سردی شدیدین بہت زیادہ گرمی سردی کی صورتوں میں اول خوف منادن یا کسی دشمن کی خوف آپ جائیں تو آپ کو قاتل کرنے کا مار پیٹ کا خطرہ ہو ان صورتوں میں آپ جماعت میں نہیں جا سکتے ہیں باقی انشاءاللہ ہم کل کے درس میں پڑھیں گے اللہ سب.